میں قیامت کے دن اس کی شفات کروں گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منہیوں اور مدنی چینل کے نادین سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت دامت برکات ملالیہ کے جوابات آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو پیارے پیارے مدنی گلدستے دکھائیں گے کس انداز کے گلدستے ہیں آئیے کچھ اماد بھائی کی جانے سلتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں جی الحمد رب العالمین کل حال اور آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمد رب العالمین کل حال آپ نے میری طبیعت پوچھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا تھا اللہ, مامین. اللہ مامین. تو, تو کیا تیاری ہے کیا کیا مدنی گلدستے ہیں جیسے ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علی کے بیان کردہ مدنی پھول یعنی آپ نے اولاد کی کیا تربیت کرنی چاہیے اس کے لیے والدین کو جو مدنی پھول دیئے اولاد کے حقوق بیان کیے اور بہت سے حقوق بیان کیے اس میں اولاد کے سیکھنے سکھانے کے تعلق سے جو حقوق بیان کیے وہ مدنی پھول اور امیر علی سنت کے مدنی گلدست اس طرح ہم لے کر چل رہے تھے تو ہم نے شروع میں بتایا زبان کھلتے ہی کیا کرنا ہے کیا آداب سکھانے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے بھی بات ہوئی کیسے استاد صاحب ہوں قرآن شریف جب ختم ہو جائے تو تلاوت کی تاکید رکھے اب جو اگلے موضوع آ رہے نا وہ میں کچھ آپ کو بیان کرتا ہوں اور پھر اس میں کیا کیا مدنی گلدسے وہ بیان کریں گے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا ہمارے بچوں کی بہت سی بیسک تربیت کی جاتی ہے اس کی تعلیم کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے تو یہی تو وہ ایج ہے یہ لرننگ اسٹیج ہے جب لرننگ اسٹیج ہے تو آپ نے کیا خیال رکھا کہ اس کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے اس کا فیوچر اچھا ہونا چاہیے تو اس کی مطلب آپ سمجھے بیسک مضبوط ہونی چاہیے تو ہم اس کی ایجوکیشن کی طرف جہاں توجہ رکھتے ہیں تو یہی وہ ایج ہے کہ یہ لرننگ اسٹیج ہے اس کا کہ اس میں عقائد اسلام بھی اسی ایج میں سکھانے سمجھ. آگے بھی فرماتے ہیں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ, اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دلوں میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے سبحان اللہ تو ایک تو اسلامی اقائد پیارے آقا صلی اللہ, اللہ تعالی علیہ وآلہ, وآلہ وسلم کی محبت ڈالنا اور اس کے علاوہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب و اولیاء و علماء کی محبت و عظمت تعلیم کریں کہ اصل سننا تو زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے یعنی ایمان باقی رکھنے کے لیے کتنی اہم چیز ہے تو عقائد اسلام کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے اور ہم مدری چینل کے ناظرین کے لیے یہ چیز لے کر آئے ہیں کہ دیکھیں آپ مدنی مذاکروں کے اندر اگر مدری منوں کو مدری منوں کو شامل کریں گے تو ٹھیک ہے آپ کو تو سیکھنے کو ملے گا یعنی اسلامی دادی اور اسلامی نانی کو بھی سیکھنے کو ملے گا اسلامی دادا اور نانا کو بھی سیکھنے کو ملے گا اسلامی بھائیوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا اسلامی بہنوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا ساتھ ساتھ مدری منوں اور مدری منوں کی بھی تربیت ہوگی تو اب ہم آپ کو جو ہم اس طرف آئے کہ پہلے کچھ آداب ہم نے جو سکھائے اب ہم سکھائیں گے اقائد اسلامیہ کی طرف تو ہم نے جو پہلے سکھایا تھا ٹھیک ہے آئیے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتا دکھاتے ماں بابا میں ان کا پاؤں چمتا ہوں جب وہ سوڑے ہوں گے یا اٹھا ہوں گے کیسے بھی چم لو امی میرا وہ پاؤں چمنے کا دل ہو رہا ہے یہ اٹھا وہاں پہ نیند میں جو کرے کرے آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کی امی ابو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں یہ لو بیٹا کھا لو کبھی آپ کے ابو بیمار ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیے ابو میں آپ کے لیے بھوج لے کر اب ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے جب ہم کسی کا سٹیشری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس ہو ہم یہ سب کیسے حاصل کریں ضرورت ہو تو حاصل کیجیے ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو سد کر کے پریشان نہ کیا جائے ابو گاڑی چاہیے ابو کہتے ہیں بیٹا بار نہیں ابھی چاہیے استاد کیسا ہونا چاہیے اس کی اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جس کے سپرد آپ نے اپنا قیمتی خزانہ کر دیا hmm. یہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ خود قرآن مجید فرغان حمید صحیح پڑتا ہے یا نہیں جی مات بھائی پہلا کون سا مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ عقائد اللہ تعالی okay. کی بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں دیکھیں بچے کی ایک سوچ ہوتی ہے اس چھوٹی سی سوچ والے کے لیے پیارے پیارے مدنی پھول ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے مطابق ترکیب ہونی چاہیے تو ہم آپ کو اللہ تعالی کے بارے میں کیا ایک سوچ ہونی چاہیے بچے کو جو سوچ رکھنی چاہیے اس کی थीके. مثال کے مطابق دیکھیں بچے کی سوچ کے مطابق ایک مثال دیں گے آج اس بیج اس زمین میں ڈالیں گے کل پھل بھی کھائیں گے تو آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ اس حوالے سے دکھاتے ہیں میرا نام محمد علی اباری ہے میں کے شہر مخبول سے کر رہا میرا بابا جان کی بادرا میں سوال ہے کہ ہمیں لے اللہ تعالی ہے ایک بڑیا کا بھی شکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے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 صلو علی اللہ, حبیب اللہ, تعالی علی اللہ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ نے ملاحدہ فرمایا کہ کتنے پیارے انداز سے شیخ دریکت امیر علیہ سنت نے اپنے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے تو یہ دنیا کا سارا نظام کون چلا رہا ہے اللہ عزوجل اور اللہ عزوجل کے حکم سے اس کے فرشتے یہ سارے کام کرتے ہیں اب دیکھیں سورج روزانہ نکلتا ہے نا اور غروب ہو جاتا ہے یہ کون نکالتا ہے اللہ عزوجل کے حکم سے جو صبح ہوتی ہے یہ کون نکالتا ہے یہ فرشتے نکالتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے یہ سارے کام کر رہے ہیں اب اسی طرح صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے تو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے اب آسمان پہ نگاہ کرتے ہیں آسمان پہ چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں تو ان کو روشنی کون دے رہا ہے ان سب کو روشنی اللہ عزوجل دے رہا ہے زمین سے پودے نکلتے ہیں پھول نکلتے ہیں یہ ہوا چلتی ہے یہ ہوا کون چلا رہا ہے یہ اللہ زوجل چلا رہا ہے اب بارش برستی ہے تو یہ بارش کون برسا رہا ہے اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے اور پھر ہم دعا کس سے کرتے ہیں ٹھیک ہے دعا بھی تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا یا اللہ بارش عطا فرما یا اللہ ہوا چلا دے ٹھیک ساری دعا کس سے کرتے ہیں اب اللہ عزوجل سے کرتے ہیں تو یہ سارا نظام اللہ عزوجل چلا رہا ہے تو ہم دعائیں بھی اللہ عزوجل سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا خالق و مالک اور ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ عزوجل ہے وہ کہتے ہیں نا امیر السنت ملا تو ہی مالی کے بہروبر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالی کے جنو بشر ہے یا اللہ یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سہر ہے یا اللہ ہوں یا اللہ تو یہ بھی بڑا شاندار پیارا مدنی گلدستہ تھا اور مزید کیا مدنی گلدستے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا مدنی مننوں کی ایک سوچ ہوتی ہے جی. ایک وہ اپنی سوچ کے مطابق سوال کرتے ہیں اور ان کو جواب دیے جاتے ہیں اسی موضوع کا میں آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاؤں گا جی جی دکھائیے السلام علیکم اللہ و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے میرا بالکل بابر مدینہ ہے میرے پیارے مسجد آپ ان چمنے کا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محبود ہے اور, میں بن جاؤں اور دعوت کا خوب کام کروں سبحان اللہ, اللہ بآمل علیما اور بآم الحافظہ بنائے اللہ ہمارا خالق معبود ہے خالق من بنانے والا پیدا کرنے والا معبود منے جس کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالی ہمارا بنانے والا ہے ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی وہ ہے جس کی عبادت کی جائے عبادت کے لائق ہے اور یہ بس ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے دوسرا کوئی اللہ ہی نہیں ہے کوئی معبود ہی نہیں ہے صرف ایک اللہ اور وہی عبادت کے لائق ہے اسی کی عبادت کی جائے گی صلی اللہ, صل اللہ تعالی علیہ وسلم تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین خالق کے معنی بنانے والا اور معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے تو ہمارا خالق کون ہے اللہ اللہجل اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ زوجل کی عبادت کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو مدنی منی تھی چھوٹی سی پیاری سی اس نے امیر علوسنت دامت برکاتم ملالیہ سے سوال بھی کیا اور اپنے لیے دعا کے لیے بھی کہا ماشاءاللہ تو جو ہمارے بزرگ ہوں ہم ان سے بات چیت بھی کریں سوال بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کا بھی کہیں اور امیر علوسنت دامت برکاتم ملالیہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہمارے بڑے ہیں یہ ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں کتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو ان سے دعا کا بھی کہنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور شیخ طریقت امیر الوسنت دامت برکات و ملالیہ کو دعائے بے حساب مغفرت یہ بہت پسند ہے تو مجھے مدنی چینل کے ناظرین جو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جو پیارے پیارے مدنی منے ہیں مدنی منیا ہیں آپ امیر الوسنت کے لیے دعا کر رہے ہیں اب دیکھیں امیر و سنت کو اس طرح دعا کریں یا اللہ امیر اور سنت کو لمبی عمر آفیت کے ساتھ عطا فرما تو اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں امیر و سنت کو بھی یاد رکھیں اور ہمیں بھی یاد رکھے اماد بھائی یہ تو بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ تھا جو کہ مدنی منور اور مدنی منو نے ملاحدہ فرمایا اب کس جانب بڑھ رہے ہیں آپ ٹھیک مدنی منو کے سامنے ہوتے طرح طرح کی باتیں یہ بھی دے وہ بھی دے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے جملے بھی تو اب بچے جو ہے وہ تو بہت جلدی کیچ کرتے ہیں اب کیچ کرتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے بھی ہیں یہ کہنا کیسا ہے یہ چیز کیا ہے فلا چیز کیا ہے آئیے آپ کو اسی طرح کا ایک مداریکلدستہ دکھاتے ہیں جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میں ان سے بول رہا ہوں میرا نام کشان ساری ہے مدینہ المدینہ جانکری ایمان کا طالب علم تاریخ بابا جان کیا ہم بچے اس طرح دعا کر سکتے ہیں اللہ میاں بارش ہے تو کی نانی بھی اللہ تعالیٰ کو میاں کہنے سے سرکار احلا نے منع فرمایا اس کے بالکل واضح معنی تو یہ کہ ایک سب جانتے ہوتے ہیں جنرلی میاں بیوی ہے نا تو میاں یعنی شوہر تو ایسا لفظ اللہ تعالی کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کے معنی ایسے بنتے ہوں جو اللہ کے شاعن شان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ شوہریت سے پاک ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے اللہ تعالی کی وحطانیت مرحبہ یعنی کہ ہمارا یہ ایمان ہے وہ ایسا ایک ہے کل ہو بغد کی تفسیر پڑے تو ایمان تازہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ محاورہ جو ہے لفظ میانہ بولا جائے اللہ پاک بارش دے یہ کہ اللہ تعالی بارش دے یا اللہ بارش دے پاکستان میں بھی بابل مدینہ حیدرآباد میں بھی یہ نعرے بچوں کے ہوتے ہیں اس طرح کے سو برس کی نانی دے اب یہ ہو سکتا ہے دعا ہو کہ میری نانی سو برس تک جی ہے وہ اچانک سو برس کی نانی تو مل نہیں سکتی نا یہ تو ہے اچانک سو برس کی نانی کیسے ملے گی نانی ہوگی تو جیتے جیتے سو برس کی ہو جائیں تو شاید یہ مراد ہو یوں محاورہ ہو نا یا اللہ بارش کا پانی دے سو برس کی نانی دے اگر مزاق کرتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے دعا کرتے ہیں تو صحیح ہے مراد جبکہ یہ لے کے میری نانی سو برس تک جیے لمبی عمر ہو اس کی سو سے بھی مراد یہ ہے ہنڈریڈ نہیں ہے لمبی عمر ہو بار اب وہ بچوں کا ایک البتہ سو برس کی عمر کے بھی رسک ہے کہ وہ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو بیچاری کھاٹ پہ پڑی رہے بستر پہ پڑی رہے وہ تکلیف اٹھائے دوسروں کی موتاجی ہو تو یہ بھی نہیں ٹھیک ہے نا امن وافیت اعلم اللہ اعلم عز اجزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم صلی اللہ حدیب صلی اللہ محمد جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی من مدنی گلدستہ ملاحدہ فرمایا غور کر لیں کہیں آپ تو اس قسم کے نعرے نہیں لگاتے اس قسم کی باتیں تو نہیں کرتے شاید آپ نے کہیں سے سنا ہو چلے آپ نہیں کرتے تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس قسم کے جملے نہیں کہنا چاہیے اللہ کے ساتھ جو ہے میاں کا لفظ نہیں لگانا چاہیے ہو سکتا ہے آپ نے کہیں لکھا ہوا دیکھا ہو تو وہ بھی غلط ہے میاں کا لفظ نہیں ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے یہ جو گھر کے بڑے ہیں دادا دادی نانا نانی یہ بولتے ہو تو نانا نانی دادا دادی آپ نے بھی سنا کہ میاں کا لفظ نہیں بولنا چاہیے اب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے یہ پھر آگے بتائیں گے تو یہ کہیں تو روکے میاں تو آج سے اس پہ بریک یعنی سارے میاں کو بھی چاہیے کہ وہ میاں بولنا چھوڑ جی جو بڑے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں یا دادا دادی نانا نانی ہے تو اگر آپ نے بھی یقیناً یہ کہیں نہ کہیں سنا ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گا نا تو آج ہی کیوں نہیں رک جائے اور جیسے کہ امیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے نہیں پکانا چاہیے اب ہم کیا جملے بولیں میاں گلز نہ لگائیے کیا کہیے اللہ ماشاء ماشاءاللہ اللہ تعالی ماشاءاللہ اللہ, اللہ کریم اس قسم کے جملے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے بولے جائیں اب یہ جو ہے کوئی یہ بول رہا ہے کوئی وہ بول رہا ہے تو اس قسم کی باتوں میں نہیں آنا ہے اب جیسے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے امیر علیہسنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اب جیسے جیسے ہمارے علم میں آتا رہے ہم اس انداز سے جو ہے چلنے کی کوشش کریں یعنی جیسا امیر علیہسنت ہمیں بول رہے ہیں بولنے کا ہم ویسا بول جی, جی جی جی جی اور یہ ہے کہ جو اب نعرہ لگا رہے ہیں کہ اب کیا کہنا ہے یا اللہ بارش دے جیسے کہ امیر اور سندھا فرمایا اگر بارش مانگنی ہے تو اس طرح مانگے اللہ یا اللہ بارش دے اللہ میاں بارش دے میاں کا لفظ نہیں بولنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سو برس کی نانی دے اب لمبی عمر میں مانگ رہے ہیں نانی کے لیے تو نانی کی بھی مانگے نانا کی بھی مانگے دادی کی بھی مانگے اور دادا کی مانگے لیکن لمبی عمر کے ساتھ ساتھ آفیت والی زندگی مانگے جیسے میرے لوسن طبیعت فرمائی کی لمبی عمر ہوتی ہے تو بےچارے بیمار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ کی دادی بیمار ہیں یا آپ کے دادا بیمار ہیں تو ادب سے جائیے ان کے پاس آپ کا ایک پیارا سا انداز ہونا چاہیے میٹھا سا انداز ہونا چاہیے آپ ان سے ہاتھ ملائیے ان کے ہاتھ چومیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ان کے جو کام کاج ہیں آپ کریں تو کون کرے گا تو ان کی دیکھ بھال کیجئے اور ان سے دعائیں حاصل کیجئے جی مات بھائی ماشاء اللہ زبر جلد یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے اور سو برس کی نانی جو اس قسم کا محاورہ تھا اس سے بھی ہمارے مدنی منو کی یقین اصلاح ہوئی ہوگی مزید مزید کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جی آسٹریلیا کیا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے بے شک رب نو ڈاؤٹ اللہ تعالی اینی ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے یہ اگر تصور ہمارا بن جائے گا یہ سوچ بن جائے گی تو ہمیں گناہوں سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے وَ تعالی علم و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحدہ فرمایا کتنے پیارے انداز میں امیر سنت نے جو ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی اور یہ جملہ کتنا پیارا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کوئی کام کاج کرنے جاتے ہیں ابھی جملہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ بات ہے حق ہے سچ ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اب کوئی گناہ کی جانی بڑھتا ہے یا کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یاد رکھنے کے لیے آپ جگہ جگہ جو ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے امیر السنت دامد برکاتم کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جگہ جگہ الموت الموت الموت ال لکھا ہوا ہے کہ موت جو ہے پیش نظر رہے جس کو پتا ہے کہ مرنا ہے اور اس کی بار بار توجہ جاری ہے تو وہ جھوٹ بولے گا تو اس کو فوراً یاد آ جائے گا الموت مرنا ہے اب کوئی برا کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن یاد آ الموت اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ نے چاہ تو اس برے کام سے اس بری نیت سے اس برے ارادے سے حفاظت ہو جائے گی یہ بھی ہے کہ مکتبۃ المدینہ پر یہ اسٹیکر بھی ملتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین یہ جگہ جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ الموت اللہ زوجل دیکھ رہا ہے اور مکتبۃ المدینہ نے ایک سٹیکر بھی نکالا ہے جس پہ لکھا ہوا یہی جملہ کہ اللہ زوجل دیکھ رہا ہے تو امیر السنت دامت برکات ملالیہ کا کیا انداز ہے آپ نے کن کن چیزوں پر المود المود لکھا ہوا ہے آئیے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں بس شکل رنگل پر حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پن میں ادھر سے ہے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام انتظار ہے دنیا جگہ لگانے کی دنیا نہیں ہے تماشا نہیں ہے تو جی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ مرشد کی ادا کو ادا کرنی چاہیے اور اپنی چیزوں پر جو ہے الموت اللہ زبل دیکھ رہا ہے یہ لکھ لینا چاہیے جب یہ ذہن بنے کا اللہ جب ال دیکھ رہا ہے اور مرنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو یہ مدنی گلدستے آپ نے ملاحدہ فرمائے جی ماد اب آپ کیا مدنی پھولیں آپ کے تو بہرحال ان کو اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو ایسے مدنی گلدستے مناظر دکھائیں اور جس کے ذریعے کے کس انداز سے ہمیں سنت لکھ رہے ہوتے ہیں کہاں کا لکھتے ہیں اور اس سے بہت سی عبرت بھی حاصل ہوتی ہے ہمارے مدری منی بھی عبرت حاصل کر رہے ہیں اور اگلے سلسلے میں تو بہت دلچسپ چیز ہوگی ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہو رہا ہے اگلے سلسلے کا موضوع بہت کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا انشاءاللہ عز و جل غیبت کے خلاف جن جاری رہے گی فیدان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و ہمارے اس آج کے سلسلے و قبولیت کا درجہ تا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر اور سنہ چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین بجاہن نبی جنمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم